لو جی پھر پھر. پھر سلام مسلمان کر لے گی پار کرے مسلمان میں سب سے پہلے خیروتی ہے جا مسلمان تبلیغ کرنے تبلیغ سلوار سو ٹرک بھروجو پہ تبلیغ کرنے جاؤ نہ زیادہ ہی سب ٹرک لے جا سلوارا ٹرک لے جا کبھی پوائیں جی تبلیغ کرنے جا رہا ہے بابا جی آ کے لیے چوتا فیکٹری گیا امریکہ چتری کروڑ انسان ماں سلوانا سی گلات بات کرے کپڑے پوا دے گل بات لنگے لوگ بابا جی جو میری اما نماؤں حالات سارے سنا چاہے کیا دیکھ ننگے جلوس کٹ ننگیاں جدو جمجھا کپڑے نہیں پائیں لو کسی کلے کا ویکا جی نکاح ہوا بھی کہ نکاح ہوئی جن پیاس لگی پانی لے جی جی روٹی جنوب دکھ لگے روکیا لے جا پانی ڈگ بھر جا سرو دین جردا کمبا کمبتا پیا کیا آتے کپڑے لے آؤ کپڑے لا چاہیے اسلام کے قابل پانی پیسو لوٹے دھو پاؤ گے لوٹے کدی دین پاؤ لے لوٹے چی دینا لکھ سونے کھانے پکا رکھ جائے گا مانج کو چھوڑ جی بابا ہوٹل کا روس رہی فلانی ہوٹل کا مائی دی مچھی رہی فرقا رہی مار مار ل مار مارے جن بھی صرف مسلمانگریز نے بم بنایا اپنے بنایا گیتے بنا ہے جا مسلمان اسلام دشمن ہے اسلام نہیں دعوت دین اسلام دی جس اسلام دے فخر آنا ہے سان اس اسلام تو انگریزی جنگ